आज हम आपकी मुलाकात आज हम आपकी मुलाकात मशहूर कौमी शायर जनाब हफीज जालंधरी से करा रहे हैं लीजिए समाज फरमाइए रेडियो ऑटोग्राफीज ہمارے یونٹ میں ایک ایسی لائبریری ہے جس میں کہ ہم نامور شخصیتوں کے کارنامے ان کے حالات زندگی انہیں کی آواز میں محفوظ کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس سے کچھ سبق سیکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے جو سنہری کارنامے تھے ان سے بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس پر عمل کریں تو اس سلسلے میں میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی امید ہے کہ آپ ہمیں اس کے جواب دیں گے تاکہ ہم بھی اور ہمارے بعد بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں बेटी मेरी जिंदगी मैज शेर कहना ही नहीं रही अगर मैज शेर होते और मैं बैठा हुआ शेर कहता रहता किताबों में छप जाते या सालों में तो ये कोई लंबी बात नहीं थी मैं उन्नीस सौ में पैदा हुआ और मैं बता दू कि मैं कहा पैदा हुआ وہ تو آپ کے نام سے ہی پتا چل جاتا ہے؟ نہیں وہ ضرور نہیں ہوتا کوئی لوگ کچھ کہلا دیتے ہیں لیکن میں واقعی جلندر شہر میں پیدا ہوا تھا اور میرے بزرگوں میں کوئی سات پشتوں تک کوئی شاعر نہیں تھا میرے بزرگ چوہان راجپوت تھے پرتوی راج کی اولاد میں سے اور یہ مسلمان ہو گئے تھے میرے نگر دادا کا نام تھا پرتاپ سنگھ ان کا پورا قبیلہ جودھ میں مسلمان ہو گیا اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ مغلوں کی سلطنت کا انحطاط تھا بہت زیادہ یہ فرخیر کا زمانہ تھا اور وہاں سے ان کو نکالا انہوں نے اور پورے کا پورا قبیلہ لڑکا بھٹتا پہلے دلی پہنچا پھر جلندھر پہنچا پھر مجھے سب سے پہلے میں چار سال اور کوئی پانچ مہینے کا تھا جب مجھے اسکول میں داخل کر دیا نہ اسکول میں نہیں مسجد میری تعلیم دراصل مسجد ہی میں ہوئی ہے جس کو میں تعلیم کہتا ہوں وہاں میں نے دو سال میں قرآن کریم ناظرے بغیر مانی جانے اس زمانے میں مانی کوئی نہیں چکھاتا تھا ایسا دور آ گیا تھا جو درس نہیں تھا وہاں پر ہمیں وہ میں نے کر لیا اور کئی صورتیں حفظ کر لیں صاحب آپ کو شاعری کا شوق بچپن سے ہوا یا قدرتی تھا کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ورثے میں تو شاعری آپ کو ملی نہیں تو یہ شوق آپ کو نے کہاں سے اپنایا تھا بیٹی تلوار لوہے کی اور تلوار قلم کی یہ دو تلواریں ہیں میں نہیں کہتا کہ مجھے شاعری کا شوق کیوں ہوا بات یہ ہے کہ ارد گرد جی اس قدر مسلمانوں پر دکھ تھا اور ہر گھرانہ اس مسلمانوں کا اس دکھ میں مبلا تھا جہاں سے خبر آتی تھی مس... کسی ملک سے تو یورپ والوں کے حملوں ہی کی آتی تھی اور مسلمانوں کی شکست آتی ایک تو یہ چیز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی جب ہمارے بزرگ افسوس کرتے تھے آہیں بھرتے تھے تو بچوں پر بھی اثر اس کا ہونا ضروری ہے اب ہم کر تو کچھ نہیں سکتے تھے اچھا تو کیا ہوتا تھا کہ میلاد شریف ہوتے تھے اور اس ان میلاد شریفوں میں جب میں بچہ تھا تو جلندھر میں مولود شریف کی بہت محفلیں ہوتی تھیں قوالیاں ہوتی تھیں اب یہ قدرتی بات یہ ہے کہ مجھے جو چیز نظم میں ہوتی تھی وہ مجھے پسند محفلیں منعقد کرتے تھے بزرگ حصول ثواب اور ہم بچے شیری نہیں وصول کرنے ادھم مچانے ادم مچانے اور میں نے شیر کس طرح کہنا شروع کیا جی, بالکل اب سنو یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا اور یہ میری زندگی کا وہ واقعہ ہے بیٹی جس نے میری منزل اس وقت جس سفر سے میں گزرا ہوں میری منزل اصلی اس واقعے نے بتائی جو اب میں تم کو بتانے لگا ہوں وہ بات بیٹی یہ ہے کہ میں دوسری جماعت میں تو تھا ہی اے تیسری میں تھا جی کیونکہ دو جماعتیں تو میں یوں ہی وہ قاعدہ پڑا ہوا تھا نا بغدادی تو میں نے یوں <laughs> یعنی لے لے لے لے <laughs> <لے لی laughs> اچھا تو so, کیا ہوا کہ میں بیٹھا خوش خطی کی مشق کر رہا تھا ان دنوں ہمارے ہاں ہوتی تختی, تختی ہوتی تھی جس پر دید. گاجنی مل کے ہم نہایت عمدگی سے ام, لکھا. ہم اس پر لکھا کرتے تھے. تو میں وہ لکھ رہا تھا تو پتہ نہیں کیوں میں نے شعر لکھنے شروع کر دیے اور شعر بھی نعت کے تھے کیونکہ میں مولود شریفوں میں پڑھا کرتا دید. تھا نا تو میں نے مجھے دو شعر اس وقت بھی وہ یاد ہیں तो हो कोई सो शेर किश्ती में हूंगा सवाल तरन्नम से अगर आप सुनाए न बेटी वो मैं तरन्नम का वक्त फिर आएगा ये बस सुन अब तो तुम देखते हो गला बैठा हुआ है नहीं फिर भी वो हा बहरहाल बेटी मेरा तरन्नम ترنمین تو مجھے مارا ہے مجھے لوگ ڈوم میں یہ ہوا کہ محمد کی کشتی میں ہوں گا سوار تو لگ جائے گا میرا بیڑا بھی پار اور پھر محمد حفیظ نے بنائی غزل ہے اس وقت اس پر خدا کا فضل تو میں نے اس ایسے کو ڈیڑھ سو شیر کہہ دیا اور پھر شوق اتنا تھا بچہ جب میں نے اس کو پڑھا بڑا میں ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیے بیٹی وہ دور ایسا تھا کہ اب اس کی یاد کچھ دھندلی ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ جلندر میں نے جیسا کہا ہے جی جلندر بڑا سخن فہم شہر تھا وہاں پر مشاعرے ضرور ہوتے تھے اور ان مشاعروں میں میرے جو ہم اثر جن کو میں کہہ سکتا ہوں جی وہ ایک تو محمد کبیر خان رسا تھے جو علی سے پاس کر کے بڑے بھارے تھے کرکٹر تھے جی جی وہ اور ایک مولوی ظفر حسین صاحب اشقے کپور تھلے سے آتے تھے اور منٹ گمری صاحبال میں کام کرتے تھے ایک صاحب نشتر جلندر ہی اچھا وہ خدا ہم کو زندہ رکھے وہ بھی میرے ہم اثر تھے تو بہت سے لوگ تھے اب ان میں سے کس کس کا نام لیا جائے مسرور تھے فیاض تھے جو لوگ دہانے سے آتے تھے کوئی جگڑاؤ سے آتے تھے جلندر میں شیر پڑھنے اور پھر جلندر ہی میں وہ میں سمحے سناؤں گا ایک ایسا جلسہ ہوا جس میں جلندر کمشنر ہی کہلاتا تھا پانچ ضلعوں کا کمشنر وہاں رہتا تھا تو پہلی جنگ جب ہوئی تو ایک بہت بڑا شاعروں کا مقابلہ جو پبلسٹی کے لیے کرایا گیا تھا تو اس مقابلے میں میں تمہیں سناؤں گا میں نے حصہ لیا اور دونوں انعام مجھے مل گئے تو اس میں تقریباً تراسی شاعر جواب تھے اور میں اس وقت سترہ برس کا یہ حق کا اخبار یہاں اگر وہاں آپ کو لائبریری میں ملے تو اس میں اس جلسے کی رودات لکھی ہوئی ہے ایک لڑکے نے اتنے شاعروں کو شاعروں میں سے دونوں وہ ہرادیا کا تلفظ نہیں کہ وہ کامیاب ہوا اور دونوں تمغے حاصل کر لئے تو میں جلنگر میں رہا باہر شیر پڑھنے کبھی امرسر کبھی لاہور کبھی دوسری جگہ لاہور نہیں امرتسر لدھیانے اور کپور تھلے اور سلطان پور جہاں جہاں لوگوں کو شیر کا شوق تھا میں اپنی جیب سے خرچ کر کے تشریف لے جاتے اور چونکہ دن بدن میری شہر بڑھ رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ حفیظ صاحب کیا یہ تمہاری یہ غزلیں کافی ہیں دل نے کہا نہیں یہ کافی نہیں اب تمہیں یہاں اقبال بیٹھے ہیں اب تمہیں سوچ سمجھ کے شعر کہنا چاہیے اور پھر میں نے گرامی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا میاں کہو اپنے جگر کے <سؤال> خون کو جب تک کاغذ پر نہیں رکھو گے شعر نہیں ہو سکتا تو میں نے سوچ سمجھ کے شعر کہنا شروع کیا اب میری دوستیاں بھی ہوئی دوستیاں کی صورت یہ ہے کہ سالک صاحب میرے دوست تھے امتیاز علی تاج میرے دوست تھے احمد شاہ پترس بخاری میرے دوست ہے تاثیر میرے دوست ہے پھر اس کے بعد جب میں نے سالہ وصال مخزن کا ایڈیٹر ہوا تو اس وقت صوفی غلام مصطفیٰ تبسم بھی میرے دوست ہو گئے اور حتیٰ کہ میں نے ان کو اپنا جوائنٹ ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر مخزن کا لگا لیا تھا اور ہم اکٹھے رہے میرے شاہنامہ اسلام کی تاریخیں بھی انہوں نے لکھی اور انہیں کے کبھی ان کے گھر پر پھر یوسف حسن نارنگ خیال کے ایڈیٹر وہ بھی ہمارے دوست تھے تو ہم وہاں بیٹھتے اٹھتے تھے اچھا صاحب آپ اپنی کچھ غزلیات میں کچھ اشعار آپ بلائیے ہمیں میں حضر کوئی سنا دیتا ہوں آپ کو لب شکر چار ساز کا نغمہ لیے ہوئے لب شکر چار ساز کا نغمہ لیے ہوئے دل درد جان گز کا شکوا لیے ہوئے لب شکر چارہ ساز کا نغمہ لیے ہوئے اب اشتیاق عرض تمنا نہیں رہا اب اشتیاق ارض تمنا نہیں رہا اب ہر کوئی ہے ارض تمنا لیے ہوئے اب ہر کوئی ہے ارض تمنا لیے, لیے ہوئے تو اصل شعر تو اب یہ ہے کہ احباب ہی نہیں ہے تو کیا زندگی حفیظ دوست جنم سے بیٹھے جو باقی ہیں خدا ان کو سلامت رکھے احباب ہی نہیں ہے تو کیا زندگی حفیظ دنیا چلی گئی میری دنیا لیے ہوئے اور یہ تھا میرے اندر کی چیزیں جو غزل یہ کہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے اس نے شروع کیا اور یہ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے ابھی تمہیں ہوں تو میں جما ہوں سنو جی ہَا بھی خوشگوار ہے گلوں پہ بھی نکھار ہے ترن میں ہزار ہے بہار پر بہار ہے کدھر چلا ہے ساقیا ادھر تلاٹ ادھر تو آ ارے یہ دیکھتا ہے کیا اٹھا صبح صبح اٹھا صبح اٹھا پیالہ بھر پیالہ بھر کے دے ادھر چمن کی سمت کر نظر سما تو دیکھ بے خبر وہ کالی کالی بدلیاں ہو گئیں آیا وہی کھجو میں میں کشاں ہے سو میں کدارواں یہ کیا گما ہے بد گما سمجھنا مجھ کو نہ ناتواں خیال بھی کہاں ابھی تو میں جوان ہوں عبادتوں کا ذکر ہے نجات کی بھی فکر ہے جنوں ہے ثواب کا خیال ہے عذاب کا مگر سنو تو شہر جی عجیب شعر ہے آپ بھی بھلا شباب و عاشقی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی حسین گل ورے زو ادائے فتنہ ہے زو ہوائے تری بے ہو تو شوق کیوں نہ تھے حسین جلوریز ہوں، ادائیں فتنہ خیز ہوں، حوائیں تربیز ہوں تو شوکیوں ہو نہ تیز ہوں نگار ہائے فتنہ گھر کوئی دھر کوئی ادھر ربھارتیں ہوں ایش پر تو کیا کرے کوئی بشر چلو جی قصہ مختصر تمہارا نقطہ نظر درست ہے تو ہو مگر ابھی تو میں جوان ہوں یہ گشت کو سار کی یہ سیر جو بار کی یہ بلبلوں کے چہچہے یہ گل رخوں کے کہ میل ہو گیا تو رنج و فکر کھو گیا کبھی جو بخت سو گیا یہ ہنس گیا وہ رو گیا یہ عشق کی کہانیاں یہ رس بھری جوانیاں ادھر سے مہربانیاں ادھر سے دنفرانی ادھر سے مہربانیاں ادھر سے لنسرانیاں یہ آسمان یہ زمین ازارہا اے دلنشین اے حیات آفری بھلا میں چھوڑ دوں یہیں ہے موت اس قدر قرین مجھے نہ آئے گا یقین نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو میں جوان ہوں اخری بند ہے کہ نغم کو کشود بست کا بلند کا نہ پست کا نہ بود کا نہ ہست کا نہ بادائے لست کا امید اور جگر میں آگ جے لگا ہر ایک نبتے ہو صدا نہ ہاتھ روپ ساپیا، پلائے ملا تو میں سب اور بھی آپ نے بہت سے گیت لکھے گی موجود عمدہ جو آپ کی اپنی نظر میں ہو بیٹی یہ باہر بسنت کی چیز ہے جی. لیکن اس زمانے میں ہم بسنت مناتے تھے دیکھیے اتنی پتنگ اڑتی ہے یہاں جی. اور میں تو ایک مرتبہ جلندر میں کوکھے سے گر پڑا پتنگ اڑاتا بسنت کے موسم میں تو بیٹی یہ سنو یہ کئی وزن میں نے جمع کیے اور یہی کہوں گا یہ میرا ہی فن تھا اب پتا نہیں کیوں آیا لو پھر بسنت آئی لو پھر بسنت آئی پھولوں پہ رنگ چلو بے دا رنگ لبے آنگ بجے رنگ من پر بسنت آئے آفت گئی سے کی قسمت پھر جہاں کی چل میں گسار سو لالاد میں پر دادار شیشے کے در سے جہاں کی چلے میں گسار سو لالار میں پر دادار شیشے کے در سے جہاں قسمت آفت گئی خزاں کی پھولی ہوئی ہے سرسوں پھولی ہوئی ہے سرسوں سو بھولی ہوئی ہے سرسوں نہیں کچھ سرسوں لڑکوں کی جنگ دیکھو ڈور اور پتنگ دیکھو لڑکوں کی جنگ دیکھو ڈور اور پتنگ دیکھو کوئی مار کھائے کوئی کھل کھلائے کوئی مون چڑائے رنگ دیکھو پتنگ دیکھو بھی جنوبی ہے عشق بھی جنوب بھی مستی بھی جوش خون بھی کہیں دل میں درد کہیں آہ سرد کہیں رنگ زرد ہے یوں بھی اور یوں بھی مستی بھی جوش بھی ہے عش بھی جنو اک ناز نین پہنے پھولوں کے سرد گہنے اک ناز نین پہنے پھولوں کے زرد گہنے ہے مگر اداس نہیں پی کے پاس ہمورن جو یاس دل کو پڑے ہیں سہنے پھولوں کے زرد پہنے اک ناز نین پہنے دو پھر وسنت ابھی سب شاعری کے علاوہ آپ نے کچھ نسل نگاری بھی کی ہے بیٹی میں میری نسلیں ہیں میری یعنی سٹوریز اس پنجاب میں سب سے پہلے شارٹ سٹوریز کا آغاز آپ نے کیا مجھے بڑا افسوس صحیح کہنا پڑتا ہے کہ مجھے سے ہوا نہیں تو ہفت پہ کر میری کتاب دیکھی لیکن وہ شارٹ سٹوریز تھیں وہ پروپاگنڈا کسی خاص مقصود کا نہیں تھا بس اسی وجہ سے وہ ساتھ کی ساتھ رہیں پھر میں نے ایک اور کتاب مرتب کی کہ بہترین شارٹ سٹوریز جو دنیا کی تھیں ان میں سے چند آدمیوں نے برے بھلے ترجمے کیے تو میں نے ان کو اڈاپٹ کر کے الگ طرح سے اس کو اپنی زبان میں لکھا اور اس کو بدل دیا تو وہ بھی معیاری افسانے کے نام سے یعنی دراصل وہ کہانی میری ہی ہے لکھی عجیب بات ہوتی ہے میں ہر صنف کا شاعر ہوں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ اڑوسن پڑوسن چہے جو کہے میں تو چھوڑے کو بھرتی کرایا یہ بھی میرے گیت لکھے ہوئے ہیں اچھا میرا شاہنامہ اسلام بھی لکھا ہوا ہے جو رجمیہ ہے حفیظ صا ہم نے تو جما اسلام پڑھ لیا اور بھی لوگ اور بھی آپ کی غزلیں نظمیں اور گیت بستے ہیں آپ کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں ویسے نام, ملے ہوں نفس لیکن نام کے واقف ہے لیکن ہمارا قومی ترانہ جو ہے اس سے تو بچہ بچہ واقف ہے تو اس, یہ بھی اس کے بھی خالق آپ ہی ہیں ہے بیٹی جی تو یہ آپ نے کب لکھا تھا اور کیسے لکھا یہ پاکستان بنا تو لی خان شیخلا لائے مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی ترانہ لکھو تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ترانہ جو لکھنا ہے تو یہ محض موسیقی نہیں ہے میں شاعری نہیں یہ قوم کی ایک بہت بڑی چیز ہے تو بہرحال میں اس میں لگ جاؤں گا تو مجھے آپ مہربانی کر کے اس کے لیے مجھے کوئی آرکیسٹرا چاہیے کیونکہ میں نہیں رکھ سکتا اس لیے ریڈیو کو آپ اس طرح حکم دیں کہ جب وہ فارغ ہوا کریں بہرحال ریکارڈ ہو جاتی نہیں یہ واقعی خون جگہ شیر میں <ترجمة> پینا پڑتا ہے میرا شیر خون سے لکھا ہوتا ہے یہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں البتہ میں اس کو شگفتہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تین مہینے بائیس دن مجھے لگے دن لگے تو وہ نہیں پتا چلتا दे दे باجے بجنے لگتے ہیں مختلف قسم کے آخر میں نے ڈھونڈ نکالا اس کو اور پھر میں نے الفاظ کہنے شروع کیے میں نے گیارہ لکھے گیارہ میں سے پھر یہ چُنا اور یہ چُنتے میں نے دیا تو درہا سی تھوڑی سی اس کی دھوننا آپ اپنی آوازیں بکھیں پاک سر زمین شاد بات کشور حسین شاد بات تو نشان عظم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شاد بات بھاگ سر زمین کا نظام قوت قوت عوام قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد, شاد باد منزل مراد پرچم ستارہ ہلا رابر ترقی کمال ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال خدا صاحب کے اور احباب شورا یا کون سے تھے دن کے بیٹی تھے ہاں بیٹی, بہت بہت بیٹی میرے بزرگ, بزرگ تھے مثلا جی شیخ سر عبد القادر جی مثلاً جہاں لاہور میں راجا نریندر ناتھ جی اس قسم کے ہندو مسلمان یعنی اور سکھ تک کشمیرا سنگھ جیسے آدمی یعنی بار بار مجھ سے ملنے آتے تھے پھر چوتھائی مصور مشرق جی یہ میرے بڑے پرانے دوست ہی نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دراصل مجھے شاعر بنایا مجھے दिलाया सर دلایا سر راس مسعود बेटा مجھے بیٹا بنا رکھا تھا جی ہاں اور حبیب الرحمٰن شیروانی جی اس قسم کے لوگ اور رشید صدیقی اس قسم کے میرے دوست یہاں ہی رہے ہیں اور میرے تعلق انہی لوگوں سے زیادہ انہیں حکیم فقیر محمد یہاں پر ایسے شخص تھے کہ ان سے بہتر اردو دلی والا بھی نہیں جانتا تھا تو وہ میرے دوست تھے دوست تھے کیا یعنی وہ میری اتنی قدر کرتے تھے ہاں کہ مجھے حوصلہ دیتے تھے کہ گھبرانا نہیں انیس سو بائیس میں لاہور آیا انیس سو ستائیس میں میں نے شاہنامہ اسلام شروع کیا 1930 میں ہفتہ وار کارزار نکالا یہاں سے جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں ہندو ہیں میرے وہ دوست نہیں ہیں نہ میں کبھی ان سے ساتھ لیکن فراق فراق, فراق صاحب کا وہ مضمون آپ کہیں سے پڑھیے جو انہوں نے میرے بارے میں لکھا جی تھا اور وہ بھی ریڈ دہلی کے لیے لکھا تھا اور لندن میں جو کچھ وہ دو نظمیں میری ایک نارنگ فرنگ اور ایک اپنے وطن میں سب کچھ پیارے گیت وہاں پر اتنی مشہور ہوئی کہ وہ یعنی یہ جو گانے والی وہ آتی تھی تو لہذا لہذا میں لندن گیا سال عبدالقادر میں بہت بیمار تھا برنڈ شاہ سے ملا اور اس کو ترجمہ کر کے میرا کلام سنایا گیا شیخ صاحب نے اور ہمارے ان کالونیز میں شاعر بھی ایسے ایسے رہتے ہیں تو اس طرح سے بیٹے میں ترجمے عجیب خان میں کیا میری ملاقات ان سے فرانس میں رہی پھر میں ترکی گیا وہاں بھی ملاقات ہوئی تو وہ یہاں آئی تو میرے مکان پر بھی ٹھہرے تھے سروجنی نائڈو سروجنی بھی آپ نے بہت سی باتیں ہمیں بتائی اور اپنی آواز اپنا وقت اتنا ہمیں دیا اس کے لیے میں آپ کے مشکور ہوں خدا حافظ خدا حافظ بیٹی ریڈیو اور ابھی آپ مشہور قومی شاعر جناب حفیظ ظالگری کا انٹرویو سن رہے تھے انٹرویو لے رہی تھی خالدہ ادیب خانم ملاقات کی ترتیب و پیشکش عقیل اشرف